اللہ بسم اللہ الرحمن و القمر روحت مستر سے پارے سورہ قمر کی یہ پہلی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک تیئیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ ہمر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں تین رکو پچپن آیتیں اور تین سو بیالیس کے ایک ہزار چار سو تیئیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ کے اس پہلی رکو ہی میں حلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم ترین معذرے کا ذکر ہے صحیح احادیث میں جو تفصیل محدثین نے بیان کی ہے اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے تفصیلوں میں یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال پہلے قمری مہینے کے چوتھویں رات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مجمع اور ان کا یہ مجمع مینہ کے اندر لگا ہوا تھا آپ نے, نے اللہ کے حکم سے آسمان کے طرف نگاہ کی اور ناگہا چاند پٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی اور دوسرا ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا درمیان میں پہاڑ بہا ہائب تھا جب سب نے خوب اچھی طرح سے اس معجزے کو دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں پھر مل گئے کفار کہنے لگے کہ محمد نے جان کر یہاں پہ جادو کر دیا ہے اس معجزے کو شق القمر کہتے ہیں تو کچھ لوگ جو اس مجلس میں تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ محمد نے ہم پہ یا چاند پہ جادو کر دیا ہو لیکن جو لوگ یہاں سے دور ہے ان پہ تو ان کا جادو نہیں چل سکتا لہذا ہم باہر سے آنے والوں سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے اس دورانی میں چاند کو دیکھا ہو کہ آیا چاند کی دو ٹکڑی ہوئے تھے یا نہیں چنانچہ ایسے قافلے جو شام کی طرف سے تجارت کا سامان لے کے آ رہے تھے انہوں نے جب مکہ میں پہنچے ان کی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے رات کے فلاں وقت میں چاند کو دو ٹکڑے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن وہ لوگ ایسے قطعی ثبوتوں کی بنیاد پر ظاہر ہونے والے موجود کو دیکھ کر بھی انہوں نے اپنے تبہمات کی بنیاد پر زد اور درمی کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے انکار کر دیا اور اس معجز کو جھکلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معجزے کے پس منظر میں ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اس جان کا خالف ہے اور جو ایک لمحے میں اس کے دل ٹکڑے کر سکتا ہے اس خالق کائنات کے لیے اس دنیا کائنات کا نظام کا درہم براہم کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے ساتوں قریب آگے قیامت ون شکل اور پٹیا چاند یعنی جس طرح اب یہ چاند پٹا جب قیامت برپا ہوگی تو بھی چاند پٹ جائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی یا یہ ہے کہ آپ کے توسط سے جس معجزے کا اظہار ہوا ہے یہ کے کے نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور اگر وہ لوگ دیکھی کوئی نشانی تو, تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ یقول اور کہتے ہیں شخر مستمر کہ یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا ہوا مدعا نبوت نے پہلے بھی ایسے طرح کے لوگوں کے سامنے معجزات ظاہر کیے اور وہ لوگ ہر بار ان کو جادو کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہے وہ اور ان لوگوں نے جٹلایا وہ تباہ اور وہ چلے اپنے اپنے خواہشوں پر وہ کل امر اور ہر ایک کام مستقر اس کے لیے ہوا وقت ہے ہر کام نے اللہ کے حکم سے اس مقررہ فقط پر ظاہر ہونا ہے اور انجام سے امکنات ہونا ہے وقت امبائی اور یقیناً پہنچ چکے ہیں ان کے پاس حالات معافی ہی مزدجر وہ جن میں ان کے لیے کافی ڈانٹ ڈبٹ کا سامان ہے انہیں یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ہر قسم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں اور ان کی قوتوں کے واقعات ان کو قرائے جا چکے ہیں جن میں اگر غور کریں اللہ اللہ قہار کی طرف سے ان کے لیے اس میں بڑی ڈانٹ ہے اس لیے کہ ان کے امال اس درجے کے ہیں کہ ان کو ڈانٹا جائے تاکہ یہ اپنے امبد امالیوں سے پاس آ جائے حکمت مالی پوری عقل کی بات ہے سنا تو انہیں نظر پھر ان میں کام نہیں کرتی ڈر سنانے والے کے ڈر کے باتیں یا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اندر سنانے والوں کے تکلیف میں سو آپ ان سے احراز کیجیے یعنی سارے حقیقت بیان کرنے کے باوجود اگر یہ لوگ اپنے عزت پر قائم ہیں اب ان کو چھوڑ دیجئے یوم دن یا عدائی پکارے کا پکارنے والا شہ ن ایک ناگوار ناجو ناجو چیز کی طرف یعنی میدان حشر کی طرف حساب اور کتاب دینے کے طرف سے وہاں پہ خوش شاہ ہوئی ہوں گے ان کے آنکھیں یہ اور یہ نکل پڑیں گے قبروں سے کہ انتشر جیسے کسی کھیت میں سبز کھیت میں وافر مقدار میں چھڑیاں موجود ہو جو کہ ایک منی سے مخلوق ہے اور ان کے طرف اگر کوئی پتھر پہنکے تو اس وقت خوف اور ہمت کے مارے وہ دائیں بائیں اوپر ہر طرف چلانگیں مار رہی ہوتی ہیں بھاگنے کے غرض سے تو ایسے ہی قیامت کے دن جب سور میں پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے تو اپنے اپنے ٹھکانوں سے قبروں کے یہ لوگ اٹھ کر میدان مشہور کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے مختلف نہیں لگتا ہے یہ دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس یق ال اور کہتے جائیں گے کافر کے حاضر مناسب یہ ہے بڑا مشکل دن یعنی اس دن کی ہوناک اخبار اور سختیوں کو دہ کر ان کو اپنے جرائم یاد آ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل کا دن ہے تر قبلہم قبل جٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے قوم بھی فقر ضبو امدنا بس انہوں نے جٹلایا ہمارے بندے کو یعنی حضرت نوح کو وقال اور مجنون ان وضدو جذب یہ جی دیوانہ ہے اور جھڑک لیا اس کو ان لوگوں نے ہرنو علیہ السلام سے کہا کہ انو اگر تم اپنے باتوں سے باز نہ آئے تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے گویا دن دمکیوں میں ہی ان لوگوں نے اپنے آفیت سمجھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے جب موبائل میرا پیارا بندہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک لمبی زمانہ ان کے اندر رہ کر یہ نتیجہ اخذ کر کے اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو فدا اور بہو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ انی مغلوب فن تو اللہ میں عاجز آ ہوں اب تم میرا بدلا ایسے لے سن کو برس سمجھانے پر بھی جب کوئی نہ سمجھا تو بد دعا کی اور کہا کہ اے پروتکار میں ان سے آج آ چکا ہوں ہدایت کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی ہے. اب آپ اپنے دین اور پیغمبر کا پتلا لے لیجیے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیئے جس سے کہ سورہ نہ میں ہے ففتحنا ابواب سما پھر کھول دیا ہم نے ان پر دہانے آسمان کے بماری منہمر ایک فوٹ برسنے والے بارش کے ساتھ اور بہادی ہم نے زمین میں سے فلتقل ما پھر مل گیا یہ پانی یعنی آسمان سے برسنے والا بارش کی صورت میں اور چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلنے والا اللہ اس کام پر قطب در وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا حمل نہ ہو اور ہم نے اس کو سوار کر دیا اللہ ذات اللہ ایک تختوں اور کیڑوں جس نے تجریبا یہ چنتی دی ہمارے نگاہوں کے سامنے کرنے والے تھے انکار کرنے والے تھے وہ نقط تھا اور ہم نے ان کو رہنے دیا بطور نشانی کے فہل میں سو کیا کوئی ہے کہ جو ان کے بارے میں سوچ اور بچار سے کام لے فقہ رہا میرا عذاب اور میرا انکار کرنا قرآن اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے کیا کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے قرآن مجید ایک ایسی کتاب زندگی ہے کہ ہر سمجھنے والا آسانی اللہ تبارک بتالا کہ تمام قابل عمل احکامات کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے یعنی فرق کے لیے احکامات ہیں اور فرق کے لیے سمجھنے میں کوئی مشکل کسی پر پیش نہیں آ سکتی جو سمجھنا اور عمل کرنا چاہے تر ذبع آدم جٹلایاں قوم آدمی فقائیں فقانا آزادی ہو سو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈھرانا اِنَّا اور وہ تیز ہوا جب چل رہی تھی تو تنزا اخاڑ مارا اس نے لوگوں کو نخل جیسے گویا وہ تن ہیں درختوں کے منقیر جڑوں سے اکھڑی ہوئی یعنی ایک دن جس میں ان پر ہوا بھیجی گئی وہ دن ان کے لیے بڑی نحوست کے دن ثابت ہوئی اور نفینت سے ہی کوئی دن منہوس نہیں ہوا کرتی کسی دن کو منہوس سمجھنا درست نہیں ہے جسے کہ جاہلوں میں مشہور ہے لیکن یہ دن ان کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے منہوج ثابت ہوا فکے فکان آزادی ہو سو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈھرانا جو میں نے ان کو ڈرایا تھا ان کے نافرمانیوں کے انجام سے سو میرا وہ ڈرانا اور اس ڈرانے کا انجام کیسا رہا یعنی کیا وہ مبنی برحق ہے یا نہیں لسنا اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یہ ذکر سمجھنے کے لیے کوئی ہے کہ جو اس کو سمجھ لے گویا اللہ بلا رہا ہے بار, بار بار بار بار کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے نازل کر لیا ہے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کیا کوئی ہے کہ جو اسے اس سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے وأخذ رتابنا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب السمود بالنظر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن عائزا لفي ضلال وسر ستائیس سے پارے سورہ عمر کے یہ دوسری رکو ہے یہ رقو آیت نمبر تئی سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے گزرے ہوئے زمانے میں ان زدی اور حاصل قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے زد اور حسد کی وجہ سے پیغمبروں کے تعلیمات کی قبولیت سے انکار کیا اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کا زد حد سے بڑھنے لگا ان کا مواخذہ کیا اور ان کا وہی زد اور حسد اور بغذ اور پیغمبروں کے تعلیمات کا انکار ان پر عذاب الہی بن کے نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کے اختصار کے ساتھ تبصرے کے ذریعے اہل مکہ اور قرآن کے مخاطب ان قوموں اور قوتوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے بھی اللہ کے تعلیمات اور پیغمبروں کے طریقے کے بارے میں وہی رائے اور رویہ اپنائے رکھا کہ جو گزشتہ قوموں نے تو جیسے ان پر ان کی گناہوں کا وبان آ پڑا اسی طرح تم بھی ان سے کسی مختلف راستے کے مسافر نہیں رہو گیشا ہے سمود بن نظر جٹلایا سمود نے ڈر سنانے والوں کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جٹلایا اور ایک نبی کا جٹلانا گویا سب کا جٹانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں فقالو پس انہوں نے کہا اب اشرم من کیا ایک آدمی ہم میں سے واحدا اکیلا نر ہم اس کے پھر بھی کریں انسی دلالی موسر تب تو ہم ہوں گے بڑی غلطی میں اور بہت بڑے نقصان کے سودے میں یعنی کوئی آسمان کا فرشتہ نہیں بلکہ ہم ہی جیسا ایک آدمی اور وہ بھی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت اور جماعت نہیں چاہتا ہے کہ ہم ہمیں وہ دبا لیں اور سب کو اپنا تابل فرمان بنا دیں یہ کبھی نہ ہوگا اگر ہم اس کے باتوں میں پہن گئے تو ہماری بڑی غلطی اور حماقت بلکہ جنون ہوگا وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے نہ مانو گے تو آگ میں گھرو گے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں گے تو گویا خود اپنے کو آگ میں گرا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ان لفیظ اگر ہم نے ان کی پیروی کی تب تو ہم بڑی گمراہی میں پڑ گئے وصور اور دھیتی ہوئی آگ میں یعنی ہم بڑے نقصان کا سودا کر جائیں گے کہ اتری <سؤال> اس پر نصیحت ہم سب نے اور <سؤال> حد سے بڑھ کر غلط بیانی کرنے والا انہیں پیغمبری کے لیے بس یہی ایک رہ گیا تھا یہ سب جھوٹ ہے خواہ مڑائی مارتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول <سؤال> بنا دیا اور سارے قوم کو میرے اطاعت کا حکم دے دیا اللہ تبارک و طالبہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے میرے پیغمبر کو کذاب کہا تو سیال مولا اب جلد جان لیں گے وہ آنے والی کلکو کو منل قزاب کی کون ہے جھوٹا شیخی مارنے والا ان نامرسلاقت بے شک ہم بیچتے ہیں ایک اون فطنط اللہ جو ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے سر تقبار کر وسطر اور صبر کرتے جا نبد اور خبر دیجیے ان کو ایک پانی بانٹا گیا ہے ان کے درمیان میں کل شرب بھی محتور اور ہر ایک اپنی بارے پر حضرت ہو کیونکہ اس علاقے میں ایک کنواں تھا اور ان لوگوں نے حضرت سارے علیہ سلاۃ و سلام سے ایک موجودہ طلب کیا تھا کہ آپ اس چٹان سے ایک گابن اونٹنے نکالیں اپنے اللہ سے کہیں اگر اب آپ کے اللہ نے یہ خلاف عقل موجزہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہم مان لیں گے کہ آپ جو ہمارے عقلوں میں نہ آنے والی باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں وہ بھی سچ ہوں گی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ صلاحت وسلام کی طرف وہی فرمائی کہ ان کو بتا دیجئے کہ وہ اونمی بطور نمونہ اور معجوزہ کے میں ان کے لیے ظاہر کر دوں گا لیکن پھر اس کنویں کے پانی ان کے اور اس کے درمیان تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک وقت وہ اکیلے جا کر کے پانی پیا کرے گی تو ان کے جانور نہیں جائیں گے اور دوسرے وقت ان کے جانور جا کر کے یعنی پوری مبنی بھر انصاف پانی کا تقسیم تھا لیکن ان لوگوں نے پھر ایک شخص کو لالچ دیا رشوت دی اور اس کو امادہ کر دیا اس اونٹنی کے پاؤں کے زخمی کرنے پر جب وہ زخمی ہو گئی تو پھر وہ چلنے پھرنے سے رہی اور جلد ہی وہ مر گئی جب انہوں نے زخمی کر دیا تو حضرت صحیح علیہ, علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے ہلاکت کو دعوت دے دی تو اللہ فرماتا ہے فناد اور صاحب ہوں انہوں نے پکارا اپنے دوست کو فتح پھر اس نے ہاتھ چلایا فاخانہ پر اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا فتح فتح آزادی ون پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اِنَّا عَلَيْهِمْ بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک زور کی آواز فکان وشیل مختوض جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی جس طرح کے کانٹوں خشک بھوسے اور لکیوں کا باڑھ پاؤں کے نیچے لگ لگ کر وہ بالکل رونتی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زوردار آواز فرشتے کی جب ان پر اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے جو زوردار چیخ ماری اس سے یہ سارے کے سارے مر گئے ان کے کلیجے پڑ گئے اور سب چورا چورا ہو کر کے رہ گئے یہ سکھ کے گرد کانٹوں کے باڑ لگاتے ہیں اور چند روز کے بعد وہ پائمار ہو کر اس کا چورا ہو جاتا ہے یہی حال ان کی ہو گئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ نلقرآن رزق اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے فل میں کیا کوئی ہے کہ جو اس نصیحت حاصل کرے قوملایا تھام حاص بے شک ہم آندھی پتھر برسانے سلاۃ وسلام کے گھر کے نہ جا بسر کہ ہم نے ان کو پچھلی پیر بچا لیا نئے متمن ہندنا اپنے فضل سے جو کہ ہمارے طرف سے تھا غزہ لکھن ایسے ہی من شکر۔ ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اس کو جو ہمارا شکر کرنے والا ہو ہمارے حق ماننے والے, مانن والے ہوں ذرا ہوں اور یقیناً وہ ڈرا چکا تھا ان کو بدشتنا ہمارے پکڑ سے فتح پھر وہ لگے شک ڈرانے والے کے ڈرانے میں وہ اور ودو نے ورغلانے کی کوشش کی ان کو یعنی حضرت علیہ السلام کو ہی ان کے مہمانوں سے فتح آئین ہوں پھر ہم نے میٹا دی ان کے واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ فرشتے جو کہ رواج میں آتا ہے جبرائیل اسرافیل اور مجاحیل تھے یہ یہاں ان کے پاس آئے خوبصورت خبروں نوجوانوں کی صورت میں تو یہ لوگ چونکہ بدآمادیوں کی شکار تھے یہ لوگ ان کے پیچھے دوڑ پڑے تاکہ ان کو پکڑے اور اپنے خواہشات کی تسکین کریں حضرت تر سلاۃ و سلام نے ان کی بڑی منت سماجت کی تو انہوں نے حضرت سلاۃ و سلام کو کہا کہ دیکھا دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے لیکن تم سارے دنیا والوں کی ذمہ دار نہ بنو ہمیں ہمارے خواہش کے کاموں کو کرنے دو ورنہ ہم تجھے اپنی بستی سے نکال کر کے باہر کر دیں گے اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ ان مہمانوں کو حضرت لطیہ سلاۃ والسلام سے لے لیں اور وہ کسی طرح سے امادہ نہیں تھے نصیحتوں کے اپنانے میں تو حضرت سلاۃ والسلام نے اپنا ایک پر نکالا اور ان کی طرف پھیر دیا جس سے انہوں کے ان حملہ عوروں کی آنکھیں نکل گئی یہ رات کا وقت تھا تو اللہ نے حرما فضو کو آزادی ون اب جو میرا عذاب اور میرا ڈرانا وہ لفظ سب بکرتن اور پڑا ان پر صبح کے وقت سویرے عذاب و مستفر ایک دائمی عذاب یعنی صبح کے وقت پھر اس بستی کو ہٹایا گیا اور الٹا کر کے پھینکا گیا اوپر سے پتھر پتھر برسائے گیا فضول کو آزادی سو چکر میرا عذاب اور میرا ڈرانا قرآن اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو لذکر سمجھنے کے لیے فہل میں کہ جو اس سے سمجھ لیں رب العالمین آل سورہ قمر کے یہ تیسری اور آخری رقو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتالیس سے لے کر اختتام عورت آیت نمبر چھپن تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک وطالعہ نے ان گزشتہ اقوام کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے طرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تقدید کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ماننے سے انکار کیا اپنے گناہوں اور بےراہوی کی طریقوں پہ چلتے رہے بالآخر اللہ نے ان کا مواخذہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام میں سے ایک قوم قوم ہرون کا ذکر اس رکو میں امتحان کیا اور پر اللہ تبارک و تعالی نے خزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ان معدین اور مخالفین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا تم لوگوں کے کی کافر کیا ان گزشتہ زمانوں کے کافر سے کافروں سے بہتر ہے کہ ان کو تو ان کی کفر کی سزا دی جائے دنیا میں غرقابی کی صورت میں یا زلزلوں کی صورت میں یا طوفانوں کی صورت میں اور تمہارے زمانے کے کافروں کو آزاد دیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اور کے فرعون والوں یعنی سلام اور حضرت ہارون سلاۃ وسلام کسبو بے آنا جو پلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو فخذ نہ پھر ہم نے مواخذہ کیا ان کا اخذ عزیز مختصر مواخذہ کرنا زبردست قابو لے کر یعنی اللہ کے وہ پکڑ ایسی زبردست پکڑ تھی جس کے قابو سے نکل کر کوئی باغ نہیں سکتا دیکھ لو تمام فرعنیوں کا بیڑا کس طرح بحر قلزم میں غرق کیا ایک بھی بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا اقوب فارکم خیرون اب تم بتلاؤ کیا تمہارے یہ منکر بہتر ہے من الحکم ان لوگوں سے امن کم برا یا تمہیں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے گزشتہ محفوظ صحیفوں میں گزشتہ اخوام کے واقعات سنا کر موجودہ لوگوں کا خطاب ہے یعنی تم میں جو منکر ہے اور کافر ہے ان میں اور پہلے کافروں میں کیا کچھ فرق ہے جو کفر اور نفرمانی کی سزا کو ان کو دنیا میں تباہ کر گئی اللہ کی طرف سے یقیناً ان کی کفر اور سرکشی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آ کر ان کو لہڈو دیکھی اللہ کا ارشاد ہے یقولون نحن کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہے منتصر بدلہ لینے کے قدرت رکھنے والے یہ ان لوگوں کے اپنے بارے میں جان تھا کہ ہمیں کوئی شکست سے دوچار نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم قریش کہ سردار وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ایک آواز پر سارے قبائل عرب جمع ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمارے ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے گردنوں کو ہمارے سامنے چکائے رکھتے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو ہم وہ جماعت ہے کہ ہم مجموعی طور پر بدل لینے پر ادرت رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے سیو زمن جم ہو اب شکست کا جائے گا یہ جماعت بر اور بہ گے پیٹ پیر کا یعنی ان قریب ان کو اپنے مجمع کی حقیقت کھل جائے گی ان پر جب کے مسلمانوں کے سامنے شکست اور بھاگیں گے چنانچہ بدر جن جنگ بدر اور حزاب میں یہی پیشے ہوئی پوری ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیا جا تھی کہ صحیح بلے سات تو بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت و سا ادہ و امر اور گڑ قیامت کی بڑی آفت ہے اور بہت بڑی کھڑی چیز ہے یعنی یہاں کیا شکست کائیں گے ان کے شکست کا اصلی وقت تو وہ ہوگا جب قیامت سر پہ آکڑی ہوگی وہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہوگا مجرم نفیس غلال وسہور بے شک جو لوگ مجرم ہیں وہ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں وسہر اور وہ لوگ آگوں میں جل رہے ہیں یوم جس دن یو صابن گسیٹ ہی جائیں گے آگ میں اللہ وہ جو چہروں کے بل اور ان سے کہا جا رہا ہوگا زو کو مسا سفر اب مزہ اس آگ کا یعنی اس وقت غفلت کے نشے میں پاگل بن رہے ہیں اور یہ سودا دماغ میں سے اس وقت نکلے گا جب ان دے دوزخ دو کے آگ میں گسیٹ ہی جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو اب ذرا اس کا مزہ چکر دیکھو ان ناغ ان خلق ہو بے تگر ہم نے بنائی ہے ہر چیز کو ایک اندازی سے وما امرنا اور نہیں ہے ہمارا حکم کسی کام کرنے کے لیے اللہ واحد مگر ایک بات کلم بالبصر جیسے لپک نگاہ کیوں ہوتی ہے یعنی ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے دنیا کی عمر اور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے کہ ہم چشم زن میں جو چاہے کرنا لیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ہم کو دیر نہیں لگتی نہ کچھ مشقت ہوتی ہے ولاقت اشیام اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو فال میں مد پر بس کیا کوئی ہے جو ان کے ہلاکت پر سوچ رکھنے والا ہو وکل شن فارو حسبر اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ہے ورقوں میں یعنی ہر ایک نیکی بدعمل کے بعد ان کے امن ناموں میں لکھی گئی ہے وقت پر ساری کھل کر سامنے آ گی وکل و صبیر مستقف اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز محفوظ کر دی گئی ہے لکھی جا چکی ہے ان نل مدقینا بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی کرنے والے ہیں وہ باغوں میں اور نہروں میں یعنی ایک خوشحال زرہیز اور سرسبز و شاداب زندگی سے ہمکنار ہوں گے فی مک آدی ایک سچی بیٹھک میں اہم گم بادشاہ کے پاس مختلف جس کا سب قبضہ ہے جو بڑے قدرتوں کا مالک ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے لوہے محفوظ میں لکھ دی ہے اور اللہ کے حکم سے لکھی جا چکی ہے تمام دفاتر باقاعدہ مرتب ہے کوئی موٹی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی مجرمین کے بعد متقین کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے سچائی کی بدولت اللہ اور رسول کے سچے باتوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شاہد شاہ مطلب کا قرب ان کو حاصل ہوگا وآخر